امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابو موسا اشری کے نام اپنا مکتوب تحریر فرماتے ہیں اپنے مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی بہت سی سعادتوں سے محروم ہو کر رہ گئے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہو لیے خواہش نفسانی سے بولنے لگے میں اس معاملے کی وجہ سے ایک حیرت و استجاب کی منزل میں ہوں کہ جہاں ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو خود بینی اور خود پسندی میں مبتلا ہیں میں ان کے زخم کا مداوع تو کر رہا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ منجمت خون کی صورت اختیار کر کے لا علاج نہ ہو جائے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی جماعت بندی اور اتحاد باہمی کا خواہشمند نہیں ہے جس سے میری غرض صرف حسن ثواب اور آخرت کی سرفرازی ہے میں نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کر کے رہوں گا اگرچہ تم اس نیک خیالی سے جو مجھ سے آخری ملاقات تک تمہارا خیال تھا اب پلٹ جاؤ یقیناً وہ بد بخت ہے جو عقل و تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محروم رہے میں تو اس بات پر پیچ و تاپ کھاتا ہوں کہ کوئی کہنے والا باطل بات کہے یا کسی ایسے معاملے کو خراب ہونے دوں کہ جسے اللہ درست کر چکا ہو لہذا جس بات کو تم نہیں جانتے اس کے درپے نہ ہو کیونکہ شریف لوگ بری باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اڑ کر پہنچا کریں گے والسلام